والصلاة والسلام على سيد رسولة والخاتم الأمجي و لا ينعزل الإمام بالفسق أي الخروج عن طاعة الله تعالى والجول أي الظلم على عباد الله تعالى لأنه قد ذهر الفسق وانتشر الجول من الأعمة والمرائبات والخلقات الراشدين رحما اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام فسق اور فجور یعنی گناہوں کی وجہ سے یہ ظلم کی بنیاد پر معذول نہیں ہوگا بلکہ وہ امام کے منصب پر قائم رہے گا خود بخود معذول نہیں ہو جائے گا ولا یا ناظر الامام یعنی جب اس سے کوئی گنا اثر درد ہو جائے یا ظلم ہو بندوں پر تو وہ معزول نہیں ہوگا اس کے لیے اشارے نے دو دلیل پیش کی ہی ہیں ایک تو یہ کہ خلاف اربع خلاف راشدین کے بعد جتنے بھی این گزرے ہیں جو ماں اور کلاکار گزرے ہیں ان سے ظلم و سے کم ان سے سادت ہوا ہے اور جو سلف سالگی ہیں شلف ہیں انہوں نے ان کی اتباع اور فرما برداری کی ہے اور ان کی اجازت سے جمعہ اور عیدین کی نمازیں ادا کی ہیں. اور انہوں نے ان پر فروچ نہیں کیا یعنی ان کے خلاف بغاوت نہیں کیونکہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی امام حسبر خزبر کی بنیاد پر اور ظلم و ستم کی بنیاد پر معذور نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا تو سلف جو ہے یعنی خلاقۂ راشدین کے بعد ایسے آئمہ کو برقرار نہ رکھا جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہوا ایک بات دوسری چیز یہ پیش کی ہے کہ جب ہم پیچھے ثابت کر کے آ چکے ہیں کہ امام کا ابتدا معصوم ہونا کوئی شرط نہیں ہے امام کے لیے معصوم ہونا کوئی شرط نہیں ہے جب ابتدا امام کا معصوم ہونا گناہوں سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے تو امتحان بھی ضروری نہیں ہے اس کو فضور کی بنیاد پر معذور نہیں ہوگا ان دو دریل سے شاعری ہے کہ امام محاذ کی بنیاد پر معذور نہیں ہوگا پھر اس کے بعد شفاف اور اخناط کے درمیان مشہور اختلاف ہے اور دیگر کتب کے اندر ففا کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فسق یعنی وہ اہل ولایت میں سے ہے یا نہیں فاسق اور فاجر آدمی اہل ولایت میں سے ہے یا نہیں ہے تو شوافی کا جو مسلم ہے ابتدا قدیم شفافے کا وہ یہ ہے کہ فاسق اور فاجر شخص اہل ولایت میں سے نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی فاسق و فاجر امام نہیں بن سکتا اگر امام بننے کے بعد اس میں پھر اس کو دور آ جائے گا تو وہ خود بہت, بہت معذور ہو جائے گا کسی طریقے سے فاسق اور پاسر شخص کو قاضی بھی نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ قاضی بن گیا تو اس کا پیسہ نافذ نہیں ہوگا یہ شوافی کا مسئلہ کا مسئلہ کس طرف ہے وہ جہاں تک بات ہے امام کے امام کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں کہ تو یہ ہے کہ اس کو قاضی نہیں بنا امام نہیں بنایا جائے گا البتہ یہ ہے کہ وہ معذور نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ جب ابتدان فاصل و فاجل ہے جب وہ خود ہی اپنے بارے میں اس کو خیال نہیں ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے یا زروں سے بچائے تو وہ لوگوں کو کس طریقے سے بچائے گا بات کہ نہیں ہے البتہ احناب کے ہاں یہ ہے کہ فاسق اور فاضر آدمی اہل ولایت میں سے ہے فاصق اس کے لیے احناب کی طرف سے دو طریقے پیش کی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ باپ کو شریعت نے ولی ہونے کا حق لیا ہے کہ باپ اپنی بچی کی بچی کا نکاح کروا سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے بھی اس کو یہ ولایت حاصل ہے لہٰذا اگر فاسق اور فاضر شخص بھی ہو تو اپنی بچی کی کسی بھی جگہ پر بغیر اس کی اجازت کے نابالغا بچی کا نکاح کروا سکتا ہے اس سے بھی चलता چلتا ہے کہ اس کو یہ है। حاصل ہے البتہ اس میں پھر یہ ہے احناف کہتے ہیں کہ امام کو معذور کرنا پہلی وجہ تو یہی ہے کہ ابتدا انڈ جب اس کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے تو انتہا ان کی شرط نہیں ہے جیسے خود شارع نے دلی پیش کی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم امام کو اس وجہ سے معذور کریں گے فص و فجور کی بنیاد پر تو یہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ امام جو بھی ہوتا ہے وقت کا حاکم جو بھی ہوتا ہے ایک اپنی شان و شوقت ہوتی ہے اس کے پاس طاقت ہوتی ہے پاور ہوتی ہے لہذا اگر اس کو معذول کیا جائے گا تو اس سے ایک نیا اتنا کھڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آخر قاضی کے حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہے فوکائے احناف کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی جو قاضی ہے ایک تو حاکم بات کی بات تھی وہ تو یہی ہے کہ بھائی حاکم کبھی بھی معذور نہیں ہوگا جہاں تک بات ہے قاضی کی تو قاضی میں فوقائے احناب بھی یہی کہتے ہیں کہ شوافے تو امام اور قاضی کے درمیان فرق کر لیتے ہیں متاخرین شوافے وہ کہتے ہیں کہ قاضی تو کیا ہو جائے گا خود بخود معذول ہو جائے گا لیکن امام معذول نہیں ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ اب کو بتایا متاخرین شوافے تو اب اس میں وہ فرق یہ بیان کرتے ہیں یہ بولا قاضی اور کس کے درمیان حاکم کے درمیان کہ حاکم تو معذول نہیں ہوگا لیکن قاضی معذول ہو جائے گا اس لیے کہ حاکم کو معذول کرنے میں تو یہ فطرے کا خدشہ ہے لیکن قاضی کو معذول اگر کریں گے تو اس میں فطرے کا خدشہ نہیں ہے اس لیے قاضی کو معزول کیا جا سکتا ہے کسی طریقے سے احناف میں سے احناف کا مسلک نوازب کی روایات کے مطابق آپ نے پڑھ لیا ہوگا ہدایہ کے اندر کہ ظاہر الروایا کیا ہوتا ہے نوازلروایا کیا ہوتا ہے اگر نہیں پڑھا تو سن لیجئے جو امام میں اب اعظم المنیفر الحمۃ اللہ سے جو صحیح روایات فقہ کی ثابت ہوتی ہیں ان کو ظاہر روایت کہتے ہیں جمع محمد رحم اللہ کی کتابیں ہیں ان میں اور جو ان میں نئی ان کے علاوہ ہیں جمع محمد رحم اللہ سے صحیح کے مطابق ثابت نہیں ہیں ان کو نادر روایات کہتے ہیں نوادر کی روایات روایت کے تھے تو نوادر کی روایات کے مطابق علماء علمائے امام اعظم الحمد اللہ امام اعظم امام محمد رحم اللہ ان تینوں حضرات کے نزدیک فاف شخص کو قابل بنانا جائز نہیں ہے, ہے؟, آ... ہے. البتہ پھر بات بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سے وہ شخص اگر فاسف تھا اور اس کو قابل بنا دیا گیا اس حال میں کہ وہ پہلے سے ہی فاصف و فاضر تھا حال میں قاضی بنا کے دیا گیا پھر تو اس کی قزا کیا ہے جائز ہے, ہے وہ معلوم نہیں لیکن اگر جب حاکم نے اور امام وقت نے اس کو جب قاضی بنایا تو وہ فاسق و فاضل نہیں تھا بلکہ عادل تھا اور قاضی بننے کے بعد وہ عادل نہیں رہا فاسق اور فاضل بن گیا تو یہ خود بہت کیا ہو جائے گا معذور ہو جائے گا اس لیے کہ اب حاکم کو گویا اس پر اعتماد نہیں رہا کہ جس وقت تو اس پر اعتماد کیا تھا اس اس کی کی عدالت کی بنیاد پر پر اب قاضی کو گویا اعتماد نہیں ہے وہ اس کی قضاء کے ابرازی راضی نہیں ہوگا حاکم اس لیے وہ کاروباری خود بخود کیا ہو جائے گا معذور ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پھر آگے قاضی خان کے حوالے سے دو تین مسئلے لکھے ہیں اگر قاضی کوئی بھی ہو تو وہ مقرر ہو جائے گا لیکن اس کے اندر کوئی نجائز امور کا احتکاب کرے گا تو پھر وہ فیصلے نافذ نہیں ہوں گے مثال کے طور پر اگر کوئی قاضی ہے اس نے اگر کسی فیصلے میں رشوت لے لی تو وہ فیصلہ اس کا نافذ نہیں ہوگا اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے خزا کے عہدے کو رشوت کے ذریعے سے لیا ہو یعنی اس نے رشوت دے کر فضا کا عہدہ لیا ہو تو بھی پھر اس کے فیصلے کا نافذ نہیں ہوں گے اگرچہ وہ فیصلہ کر دیے خلاصہ یہی ہے کہ لا بالفصر امام کہ امام فصر کی بنیاد پر فاسق ہونے کی بنیاد پر کبھی بھی معذور نہیں ہوگا یہ آدمی جا رہا وافذ کہ ان کے نزدیک معصوم ہیں پر لگ رہا ہے سرف کے نزدیک کیا ہے کوئی شرط نہیں ہے ولاح ن امام, امام یعنی حاکم معذول نہیں ہوگا بنیاد پر الخروج اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ کی سے نکلنے کی وجہ سے, یعنی ظلم سے عباد اللہ تعالی کیوں؟ اس لیے دو طریقے دی اس لیے اور سلف نے ان کی اتباع کی ہے یعن کا دونوں ان کی اتباع کی ہے باوجود فاسک بھی تھے ظالم بھی تھے یقین جمعہ اور جمعہ کی نمازنے اور کی نمازنے ادا کی ہیں خروج ان کی اجازت سے جائز نہیں سمجھا, خروج خروج مطلب سمجھا پہلی دلی کہ راشدین کے بعد سے ظلم بھی ہوئے ہیں وہ ایسے تھے کہ وہ ظالم بھی تھے بھاشا کو فاجر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی جو علما طبقہ تھا اولیا کا تھا تھے، ان سب نے ان کی اتوار برداری کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصد کی بنیاد پر ماحول نہیں ہوتا ایک دل دوسری دلی بڑے انسمت ان کے ماما ان کہ جب امام کے لیے معصوم ہونا ابتدا ان شرط نہیں تھا تو ایسی ہی بپا بھی نہیں ہوگا جیسے پہلے ذکر کیا ہے کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے بنانے کی تو اسی طرح جب بپا بھی یعنی بات کے اعتبار سے جب وہ امام بن چکا ہے تو بھی اس کے لیے بفا ان بھی شرط نہیں ہوگی وہ ہمیشہ سے رہے معذو گنا سرزہ بھی نہ ہو ان دو دلوں سے ثابت کیا کہ امام کے امام کبھی بھی فصر کی بنیاد پر معذور نہیں ہوگا مطلب یہی مسئلہ ہے اب اس کے بعد کے اشارے اس کے ذہن میں شواف اور احناب کے ایک مسئلے کو کو چہرے ہیں. وہ یہ کہ فاصر اور پادر آدمی کیا اہل میں سے ہے یا نہیں تو شواف کیا نہیں ہے احناب کیا اہل میں سے ہے پھر اس کے ذہن میں کچھ سنبھاتے ہیں دیکھیے گا وشاہ ر کالا امام نازلط امام معذور ہو جاتا ہے ف کی وجہ سے وہ ظور کی وجہ سے امیر اس طرح ہر قاضی ہر امیر بھی اصل سے ہے ہی نہیں ہے اللہ ہی. اس لیے کو اپنی جان کا خیال نہیں رکھتا پکئی پہ لگائے وہ دوسروں کا کیسے خیال رکھے گا ٹھیک ہے رحم اللہ تعالیٰ فاسف اور فاصف والد کے لیے بھی صحیح ہے تجویز ابنتی سویرہ اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کروانا جس کا پتہ چلا کہ وہ کیا ہے اس کو ودایت حاصل ہے اچھا جی یہ بات متوبی شاہیت محمد اللہ تعالیٰ شفافے کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ, قاضی جو, پر کہ قاضی جو ہے وہ تو کی بنیاد پر معذول ہو جائے گا بخلاف امام امام معذور نہیں ہوگا یہ متاثر شفافے کی بات ہے کہ شفافے کی بات کتابوں میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ قاضی تو حاکم یعنی امام تو معذور نہیں ہوگا البتہ قاضی معذول ہو جائے گا کیوں دونوں کے درمیان فرق ان انحضی وجوب السلِ غیر اشارت الفطنتو بنے شوکت اس لیے کہ اگر امام اور حاکم کو معذول کریں گے اس کے فرض یہ کہ ان کی انہض امام کے معذول کرنے میں وجوہ و نسل غیر اس کے علاقہ کو مقرر کرنے میں اصارت الفطنت یا اشارت الفطن تھی فتنے کو پھیلانا ہے بڑکانا ہے لمال حوبین شوقت اس لیے کہ حاکم کو ایک شان اور شوقت حاصل ہوتی ہے دبدبا ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے اس کے اوپر حاکم, ہوتا ہے حاکم بھی اس کو مقرر کیا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اس سے فسق ثابت ہوگا, ہوگا تو اس کو معذور کیا جا سکتا ہے اس میں اتنا کوئی فتنہ بڑھنے کی آ... آ... فتنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا وقت روایت نوازے نوازے کی روایت کے مطابق علی الما اصطلاح سے علمائے محمد رحمت الفاص کے فاسق کو قاضی بنانا جائز نہیں کیا نہیں ہے قاضی بنانا باب المشار بعض مشار کا کہنا یہ ہے کہ قلد الفاسق ابتدا یسکو کہ جب فاسق کو ابتدا ان بھی قادضی بنایا گیا یا عہدہ سونپا گیا ابتدا تو جیسے خبر تو صحیح ہو جائے گا یعنی پہلے سے ہی وہ فاسق و فاجر تھا اس کو اگر قاضی بنا لیا پھر تو اس کی تقریر جائز ہوگی اور اس کے پیسے نافذ ہوں گے لیکن وہ لوگ کول لے نا اور اگر اسے قاضی بنایا گیا وہ عادل بعد میں اس نے اگر فسق کیا, کیا ہو جائے گا معذور ہو جائے گا لئن المقلد لئن المقلد لئن المقلد لئن اس لیے قابل عدالت ہی اس کو قاضی بنانے والے نے اعتماد کیے ہیں اس کی عدالت پر اس کے عادل ہونے کو دیکھ کر اس کو قاضی بنایا ہے لہٰذا فلم قزا ہی بدونے لہٰذا اس کے قضا کے عہدے سے وہ راضی نہیں ہوگا بدون عدل کے غیر. اب جب وہ عادل نہیں رہا تو پھر اس کے فیصلے سے حاکم راضی نہیں ہوگا اس کو معذور کیا جا سکتا ہے یہ بات ہے نوازل کے مطابق اب فی فتاوہ قاضی خان اجماحو اعلی انشاء پر اعلی تشا کہ ارتشا یعنی رشوت لینا شیشی وہی ارتشا باب اختیار ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ ادرتشاہ جب اس نے کسی بھی فیصلے کے اندر رشوت لی تو لا فضو تو وہ فیصلہ نافذ لا لاینا فی ماں ارتشا اس مسئلے میں اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا جس میں اس نے رشوت لی ہے اور ایسے ہی کا یہ بھی کہنا ہے کہ, اگر القضاء کہ جب قاضی نے قضاء کے کو لیا ہو کے کی وجہ سے تو لا سیر و وہ قاضی بنے گا ہی نہیں لہذا اس کو کوئی بھی فیصلہ نافذ نہیں ہوگا قضا لا قضا اگر اس حالت میں کہ جب اس نے رشوت کے ذریعے سے عہدے کو لیا ہو اس کے بعد اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں اللہ, اللہ تبارک ہوں سب کو خیر سے رکھیں سب کو خیر و افلیت سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں دنیا اور آخر دولن جہانا کی تمام طرف نہ مقدر فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ